وآت المال على حبه زب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 اللهم ربنا اجعلنا من عبادك و اجعلنا من عبادك يا رب اللہ من عبادقین اب اللہ من عبادین عامین یا رب عالمین پچھلی دو نشستوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جسے ہم نے آیا بر کا عنوان دیا ہے اس کا لفظی ترجمہ بھی کر لیا تھا اور ایک روان ترجمہ بھی اس کے بعد اس آیا مبارکہ کے بارے میں چار تمہیدی باتیں ہم نے نوٹ کی نمبر ایک یہ کہ یہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے ہے اس میں میں آج اضافہ کر رہا ہوں دلچسپی کے لیے کہ میں نے نوٹ کیا اور گنتی کی کہ آخری پارے کی بیس صورتیں ہجم میں اس ایک آیت سے چھوٹی ہیں گویا کہ یہ ایک آیت قرآن حکیم کی بیس صورتوں سے زیادہ بڑی ہے اپنی حجم کے اعتبار سے بہرحال اس کے حوالے سے جو بات ذہن نشین کرنی مقصود ہے وہ صرف یہ ہے کہ قرآن حکیم میں صورتوں اور آیات کی جو تعین ہے وہ بالکل توقیفی امر ہے یعنی حضور کے بتانے پر موقف ہے اس میں کسی گرامر کے اصول کسی منطق کے اصول کسی بیان کے اصول کا کوئی دخل نہیں ہے یہ کسی کا اشتہار نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ بھی قرآن حکیم کی ایک نہایت جامع آیت ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے اور مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اور جس کا کہ نقطہ آغاز صورت العصر واقعہ یہ ہے کہ اس کا موضوع ترین درس نمبر دو یہ آیت مبارکہ ہے اس لیے کہ سورت العصر میں لوازم نجات یا شرائط فلاح چار بیان ہوئی اس ایک آیت میں ان میں سے تین کا سراہتن ذکر ہے نہ صرف ذکر ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی سی تفصیل بھی ہے چوتھی چیز وہ ہے کہ سراہتن مذکور نہیں ہے لیکن یہ کہ انڈرسٹڈ ہے محدود ہے مقدر ہے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سورت العصر کا ایک لفظ آ منو ازین آ اس نے یہاں شکل اختیار کی من آ من اب یوم ملا وتابی گویا کہ سورت العصر میں ایمان کی حیثیت ایک ایسی بند کلی کی تھی جس میں پتیاں تو تھیں لیکن چونکہ ابھی کلی کھلی نہیں تھی لہذا وہ پتیاں نمایاں نہیں وہ پانچ پتیاں یہاں نمایاں ہو گئے ایمان اللہ پر یوم آخر پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر اسی طرح سورت الاصر میں عمل صالح ایک جامع عنوان ہے یہاں اس کے تین ذیلی عنوانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کا عنوان و آطلم زبی القربہ ولیطامہ دوسرا عبادات کا عنوان و قام صلا واطل تیسرا معاملات انسانی کے ذیل میں اہم ترین اور بنیادی سب سے زیادہ بنیادی شہ افاعات جس سے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمام بین السانی معاملات جو ہے ان کی سٹریم لائننگ ہو جائے گی اگر انسان اس کی پابندی کر لے یہاں بھی میں نے تشویش دی تھی کہ جیسے کوئی تناور درخت ہو اس کا بڑا کنا تین شاخوں میں تقسیم ہو جائے بالکل وہی شکل یہاں پر ہے اور اس کے حوالے سے وہ الفاظ بھی اگر ہم نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کو حاضل امر کو تعبیر کیا ہے ایک جڑ ہے ایک اس کا کنا ہے اور ایک پھر اس کے اوپر اس کی چوٹی ہے تو یہاں وہ تنا جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم ہوا ہے اسی طریقے سے صبر کا معاملہ سورت اور میں وہ ایک لفظ ہے وہ تباسو میں صبر یہاں صبر کے تین مواقع واضح کر دیے گئے فقر و فاقہ میں صبر اور تکلیف میں صبر تکلیف میں دونوں چیزیں شامل ہوں گی جسمانی اذیت بھی اور ذہنی کوفت بھی اور سب سے بڑھ کر صبر میدان جنگ میں پامردی سبات جان ہتھیلی پر رکھ کر جان کی بازی کھیلنا گویا کہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی سی تصویر اس آیت مبارکہ میں وارد ہو گئی چوتھی چیز تباس بالحق جیسا کہ میں نے ارض کیا مقدر ہے اس پر آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ تیسری بات ہم نے نوٹ کی تھی کہ اس آیت مبارکہ کا موضوع کیا ہے تو ترجمے ہی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نیکی کے ایک محدود اور سطح تصور کی نفی سے بات شروع ہوئی اور پھر نیکی کا ایک جامع تصور سامنے لایا گیا نیکی حقیقت میں ہے کیا اس کی روح کیا ہے اس کے ذواہر اور مظاہر کیا ہے ان میں کون سی چیز اہم ترین ہے کون سی اس کے بعد ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس موضوع پر گویا کہ قرآن حکیم کے فلسفہ اخلاق اور نظام الاخلاق پر یہ جامع ترین آیت ہے یہاں آج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ میری شدید خواہش ہے کہ کوئی صاحب اس ایک آیت کو اساس بنا کر اس کو بنیاد بنا کر پوری کتاب لکھے قرآن حکیم کے فلسفہ اخلاق پر بدقسمتی سے ہمارے ہاں متقلمین میں سے جن حضرات نے فلسفہ اخلاق کو اپنا موضوع بھی بنایا ہے انہوں نے یونانیوں سے بنیادی جو اس کے اصول اور مبادی ہیں جو اصل بنیادی مباحث ہیں وہ یونانی حکمات جو ہیں انہی سے اخذ کیے ہیں وہی سے بات کو آگے بڑھایا ہے تو چاہیے کہ کس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر اس پر ایک مبسوط تصنیف قرآن کے فلسفہ اخلاق اور نظام الاخلاق پر مرتب کی جائے اور میری بڑی خواہش ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے انہیں کہ برادر ڈاکٹر ابسار احمد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ وہ یہ کام کر گزریں یہ ان کے میدان کی چیز ہے آخری بات ہم نے نوٹ کی تھی کہ یہ بحث قرآن مجید میں کس سلسلہ کلام میں وارد ہوئی معلوم ہوا کہ اس کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہے جس سے کہ کچھ لوگوں کو بہت تشویش ہوئی اور جسے جس دشمنوں نے پھر ایکسپوائٹ کیا یہود نے اس کا ایک بہت بڑا سکینڈل بنا دیا اور حضور کے خلاف مخالفانہ پروپیگنڈے کی بنیاد بنا دیا اس میں جو وضاحتیں اس سے پہلے ہوئی سورہ بقرہ کے چودویں روکو میں بنیادی آت آ گئی تھی بلی اللہ ہل مشرق و البری فسم اللہ <مَجْحُلَّا> پھر اس کے بعد دو رکو سترواں اور اٹھارہواں رکو سورہ بقرہ کا اسی موضوع پر اس کے بعد اگر کوئی پھر بھی کسی کے طبیعت میں کسی کے ذہن میں کوئی اثر باقی رہ گیا کوئی ریزیڈل ایفیکٹ تو گویا کے موپنگ اپ آپریشن کے طور پر اور آخری کلین اپ آپریشن کے طور پر یہ آیت مبارکہ سامنے آئی کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ نیکی کا اصل تعلق زواہر اور مظاہر سے نہیں ہے. اگرچہ مظاہر کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ نیکی کا اصل تعلق زواہر سے نہیں بلکہ وہ تو حقیقت ایک روح باطنی ہے جو پوری انسانی شخصیت میں سرائط کر کے اسے ایک خاص رنگ میں رنگ دیتی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس آیت مبارکہ کا تذکر بالقرآن کی سطح پر اس کا حاصل کیا ہے لب لباب کیا ہے چند الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہماری ایک مجبوری ہے انسانوں کی ایک مجبوری ہے جس کی ایک مثال ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک مخفی حقیقت ہے جو دل میں ہوتا ہے لیکن ہم مجبور ہے کہ اس کا فیصلہ کریں انسان کے قول پر اقرار باللسان کی بنیاد پر دنیا میں طے ہوگا کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے حالانکہ ایمان تو اصل میں ایک بات نہیں حقیقت ہے بالکل اسی طریقے سے ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم اعمال کے ظاہر کے اعتبار سے حکم لگاتے یہ نیکی کا کام ہے یہ برا کام ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے پھر اس کا ایک دوسرا نتیجہ بھی ہے کہ پھر ایک ہی شخص کے اندر ہم یہ بھی کہیں گے اس کے یہ یہ کام تو نیکی کے ہیں بڑے اچھے ہیں بہت عمدہ ہیں اور فلا فلا چیزیں اس میں بری ہیں حالانکہ ذرا غور کیجئے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی شخصیت تو ایک حیاتیاتی اکائی ہے وہ ایک انٹیگریٹڈ ہول ہے اگر تو اس میں نیکی کی روح ہے تو اس کے سارے مذاہب نیکی کے ہونے چاہیے اگر اس میں برائی ہی کا جذبہ ہے تو پھر اس سے سب برائی ہی ظہور میں آنی چاہیے آج میں سوچ رہا تھا تو اس کی بڑی خوبصورت مثال یہ ہے کہ آم کا درخت تو پھر آم ہی کا درخت ہے اس کی لکڑی بھی آم کے درخت کی ہے اس کے پتے بھی اپنے خاص ہیں اور اس میں پھر آم ہی لگے گا اس میں کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ حصے میں آم لگے ہوئے ہوں کچھ حصے میں نیمبو لگے ہوئے ہوں یا کسی میں کچھ اور کوئی کڑوا پھل لگا ہوا یہ تو انہونی بات ہے تو انسانی شخصیت تو در حقیقت اسی اعتبار سے ایک وحدت ہے ایک انٹیگریٹیڈ ہول ہے لیکن ہم ہماری مجبوری ہے کہ ہم چونکہ بات میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے لہذا ہم ظاہر پر فیصلہ کریں گے اور ظاہر کے اعتبار سے ایک ہی انسان کی کچھ چیزوں کو ہم کہیں گے کہ یہ نیکیاں ہیں بھلائیاں ہیں خیر ہے اچھائی ہے اور اسی کے کسی اور فیل کو ہم کہہ گے یہ برا کام جو اس نے کیا یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ظواہر سے تعلق نہیں ہے اصل نیکی کا بلکہ نیکی کی ایک روح بات ہے وہ ہے ایمان ایمان حقیقی وہ جب کسی کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے تو اس سے اس کا پورا وجود ایک خاص رنگ میں رگا جاتا ہے جس کے لیے بہترین لفظ ہوگا اسی سورہ بقرہ کے سول میں رکو میں جو آیا ہے شبغ اللہ ومن احسن من اللہ ہے اللہ کا رنگ اس کی پوری شخصیت جو ہے اس کی ایک کردار نگاری کس آیت مبارکہ میں کر دی گئی ہے اس میں انسانی ہمدردی کا مادہ ہوگا وہ رقیق القلب ہوگا وہ دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر تڑپ اٹھے گا جس کے ساتھ جو خیر بھلائی کر سکتا ہو کر گزرے گا اپنے رب کے جو حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرے گا انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں انہیں بھی راستے پر استوار کرے گا جو معاہدہ کرے گا اسے پورا کرے گا پھر یہ کہ خاص طور پر خیر کے لیے بھلائی کے لیے صبر و مصابرت کا مظاہرہ کرے گا یہ تمام چیزیں جو ہے حقیقت پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک انٹیگریٹڈ ہول ہے ایک مربوط شخصیت ہے انسانی یہ ہے نیکی حقیقت میں تو اس طرح ہمارے سامنے نیکی کی اصل حقیقت جو ہے بڑے ہی چند الفاظ میں لیکن نہایت جامعیت کے ساتھ آ گئی اس کے بعد پھر ہم نے کدم پور قرآن کی سطح پر ایک ایک حصے پر گفتگو شروع کی تھی لسل برحمۃ الو وجوہ کے بل المشر کیبل مغرب اس کے حوالے سے اہم بات یہ کہ ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو بلکہ یہ ہے کہ یہی نیکی نہیں ہے کل نیکی یہی نہیں ہے نیکی یہی نہیں ہے نیکی اس میں منحصر نہیں ہے اصل نیکی یہ نہیں ہے یہ ہے در حقیقت کے جو اس کا صحیح ترجمہ ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ عبادات کے ضمن میں اور بھی شریعت کے جو احکام ہیں ان کے ذمن میں جو ان کی ظاہری صورتیں ہیں وہ بھی اہمیت کی حامل ہیں اور ان کا بھی اہتمام کرنا ہوگا سلو کما رہے تو مونی اسلوی البتہ یہ کہ جو رہنمائی مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل توجہ کو مرکوز ہونا چاہیے روح اعمال پر نیکی کی بات روح پر اسی طریقے سے اب جو آخری بحث تھی اس پر گفتگو ہو رہی تھی پچھلی نشست میں ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی وہ یہ کہ ولاکنل اور یہاں میں نے ارض کیا تھا کہ بررو کا ایک لفظ جو ہے محظوف ہے ولا کنل برا بررو من آ من ابل یوم لکھر اول نبی حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اس میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یہ تو نیکی کے لیے جو بنیاد ہے جو موٹیویٹنگ فورس ہے فاؤنڈیشن راک فاؤنڈیشن بڑی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں اس ایمان سے وہ جذبہ محرنے ملتا ہے کہ انسان نیکی کیوں کرے شر سے کیوں بچے برے کام کیوں نہ کرے خا اس میں اسے فائدہ ہو رہا ہو فوری طور پر بھلے کام کیوں کرے خا اس میں انہیں فوری طور پر نقصان ہو رہا ہو اس کے لیے جو موٹیویٹنگ فورس ہے وہ ہے ایمان کی فورس اور دوسری طرف ایمان میں اس لیے کہ فرشتوں پر ایمان کہ جو وہی کے لانے والے کتابوں پر ایمان جو وہی کا ریکارڈ ہے اور نبیوں پر ایمان جن پر وہی آئی ان تینوں کو جمع کر لیجئے تو یہ ایمان بالرسالت ہے ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کی اس بحث کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نیکی کی اس روح کو ایک پیکر عطا کرتا ہے اس سے وہ افعال و اعمال کی صورتیں ہمیں ملتی ہیں نماز پڑھو کیسے پڑھو سلو کما رہے تو منی وسلی فلاں کام کرنا ہے کس طور سے کرو جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ایک تو یہ کہ لطافت بے کسافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی یہ مجبوری ہے روح کو بھی ضرورت ہے کسی جسد کی پیکر کی اس کے بغیر روح ظاہر نہیں ہوگی تو اسی طریقے سے نیکی کے جذبے کو بھی کوئی نہ کوئی پیکر چاہیے کوئی اس کے لیے جسد ظاہری ہونا چاہیے اور وہ ہمیں ملتا ہے شریعت کا وہ ہولا اور وہ ڈھانچہ کہ جس کے لیے واحد سورس ایمان برسالت ہے اور اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ نبی کی شخصیت میں ہمیں در حقیقت ایک متوازن اور معتدل ماڈل ملتا ہے کہ تمام نیکیوں کو توازن کے ساتھ اعتدال کے ساتھ کس طرح باہم سمو دیا جائے ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک نیکی ضرورت سے زیادہ کسی کی انسانی کسی کی شخصیت کے اندر اس کا ظہور جو ہے غیر متوازن غیر معتدل طریقے پر ہو یا نیکی کا جذبہ جو ہے حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو وہ برائی کی صورت اختیار کر لے جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ رحبانیت کا نظام ہے ظاہر بات ہے کہ رہبانیت کا یہ نظام کسی برے نیت سے تو دنیا میں وجود میں نہیں آیا خیر کا جذبہ نیکی کا جذبہ اللہ سے لو لگانے کا جذبہ اور بالکل کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ لینا تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے جذبہ تو یہ تھا محمود جذبہ ہے لیکن اس نے غیر معتدل شکل اختیار کی ہے اس لیے ہمیں ایک جامع اور متوازن اور معتدل ماڈل کی ضرورت ہے یہاں آپ کی نگاہ میں وہ اہمیت واضح ہو گئی ہوگی اس آیا مبارکہ میں جو بیان کیا گیا مضمون کہ لقت کان الکل فی رسول اللہ اس وت اللہ کے رسول کی شخصیت میں تمہارے لیے ایک نہایت عمدہ مثال ہے ہر اعتبار سے متوازن اور معتدل مثال ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایشو پر چند باتیں آپ کے سامنے اور بھی رکھوں میں نے کل بل اور بر کے حوالے سے اس لفظ کی لغوی تحقیق میں کی تھی اسی طریقے سے کانٹ کے حوالے سے کہ کوئی اخلاقی زندگی ممکن نہیں ہے جب تک کہ خدا کو مانا نہ جائے یہ ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں لیکن مزید اس میں اضافہ کیجئے کہ یہ جو ایمان کا موٹو ہے اس کو اصطلاح شری میں ہم تعبیر کرتے ہیں نیت سے اس کے لیے بڑی تاکید آئی احادیث میں چنانچہ اکثر محدثین کرام نے جو مجموعے مرتب کیے ہیں احادیث کے ان کا آغاز کیا ہے اس مشہور حدیث سے متواتر حدیث ہے مشہور حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے پھر رابی حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ان نمل اعمال و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اعمال سے یہاں مراد ہے نیکیاں ظاہر بات ہے کہ ماسیت یہاں مراد نہیں ہے معاشیت کے بنیاد اگر کسی نیک جذبے پر ہے تو وہ یہاں خارج بحث ہے کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں خدمت خلق کے لئے دولت حاصل کرنے کے لیے ڈاکہ مار رہا ہوں یا میں چوری کر رہا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کی مدد کر سکوں تو اس کو اس پر محمول نہ کیجیے یہاں اعمال سے مراد نیکیاں ہیں نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے وَإِنَّمَا ایک المرمان اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی عمل کے ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہوگا معاملہ بلکہ اس کی جو باطنی نیت ہے ارادہ ہے اس کی اصل موٹو تھا اس کا جذبہ محرے کا کیا تھا اللہ کی میزان میں جو معاملات تلیں گے وہ اس اعتبار سے تلیں گے جو امال کا فیصلہ ہوگا وہ اس پہلو سے ہوگا کے بڑی خوبصورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہجرت یہ ایک عمل تھا جو لوگ بھی مکے سے کر کے سکونت کر کے مدینہ منورہ آ گئے وہ مہاجر تھے مکے کو چھوڑا مدینے آ لیکن یہ کہ جس شخص نے بھی یہ عمل کیا ہے یہ تو ظاہری عمل ہے جو شخص بھی مکے کو چھوڑ کر مدینہ وہ مدینے آ وہ مہاجر ہیں لیکن یہ کہ موٹس جدا ہو سکتے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے یہ کام صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہو کوئی اور شے اس میں شامل نہ ہو لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس میں شامل ہو گئی ہے یا غالب جذبہ دوسرا ہو تو حضور نے فرمایا فمن کانت ہجرت ہوں اللہ و رسول فجرت ہو ورسول و جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی محسوب ہوگی لیکن ممن کانت ہجرت ہو لے دنیا یوسی بوہا اب مراتی کے روحا فجرت ہو لیکن جس کی ہجرت ہوگی دنیا کے لیے کہ اسے حاصل کر لے یا کسی عورت سے وہ عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے تو پھر اس کی ہجرت اسی کے حساب میں شمار ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی اس کو سمجھ لیجئے میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا مفہوم پوری طرح ذہن نشین ہو جائے کہ فرض کیجئے کوئی مسلمان ایسا ہو جو مکے میں کوئی کام کرتا تھا کوئی کاروبار کرتا تھا فرض کیجئے جیسے حضرت خباب میں نے تھے